سنحمن الرحمہ الحمد اللہ علی محمد و برکاتہ الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح محمد نربا شب الصور الباطٰباشباقی تمام سامعین خارنغر برادر سب کو بار فی الحطے ہمارے سلیہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین سو اٹھتیس ابلک چھیالیس ہے اور روسلے کا ابھی تک کے درست کی تعداد دعوت شریف کا اور چھیالیس دعائے سوبیہ کا درخت نمبر چھیالیس ہے اور اس میں جو ہے دعا صبح کا پیراگراف نمبر آٹھ یعنی آٹھواں اللّہ کے اندر دعا نمبر چودہ ہیں اس میں جو ہے یہ دو دعا ہے سبحان نذیل اعظم اتولک ریائی ہاں یہ سبحان نظر اعظم اتولکریا ادا نمبر چودہ اور پندرہ جو ہے سبحان الز کل الشین علمی اس پیراگراف کا جو ہے یہ آخری در سے اس پیراگراف نمبر آٹھ کا اس کے بعد پھر پیراگراف نمبر نو شروع ہو جائیں گے ہاں جی تو اس میں سبحانہ ذیل اعظم اتبل کے بریائے سبحانہ کے معنی آپ لوگوں کو پہلے بتایا پاک المنظہ پاک پاکی پاک یہ تجمہ سے اور سبحان یعنی اللہ کو ہر اے و نقص سے پاک اور منظہ قرار دیتا ہوں سب بھی ہو سبحانہ کے معنی میں زی جو ہے صاحب والے کے معنی میں ہاں اور سبحان مضر و مفل ملح ہے اور اس کا فعل جو ہے اسب بھی ہو یا یعنی نسب ہمیشہ معذوف رہتا ہے جیتر الفظ معذ اللہ کے مظر ہے جو کہ مظہر فعل آ و ہمیشہ معذوف رہتا ہے ذرا عربی زبان میں کچھ مساجر ایسے ہیں اس کا فعل ہمیشہ معذور رہتا ان میں سے ایک سبحانہ ہے تو سبحان اب ہم مانا ہو گیا ہیں جی پاک اور منظہ ہے پاک و پاک ظہر اور اسی جو ہے حالت جريم ہے یہ لفظ كبھى زو پڑھتے ہیں کبھی باؤ کے ساتھ كبھى زا پڑھتے عالب کے ساتھ کبھی زي پڑھتے يہ یہ علم نہ ہو كى اس کی مختلف تغيرات ہیں مانا تو سب کا زا ہو زو ہو زو سب كا معنیٰ ايک ہے صاحب و عالي كے معنے ميں حالت يہاں ناوى لظحت جريم ہے كيوںكہ زبحان كا مزاخل ہے میں یہ تھوڑا سا ناوى اصلاحات بھى بتا رہا ہوں علمی سے کیونکہ کچھ طالبہ بھی سنتے ہیں آزن گرم اس وجہ سے میں ان کے فائدے کے لئے بتا رہا ہوں حالانکہ ان نکات کا جو ہے اس طرح بحث خاص کے بحث خاط تمام ابرادران کے لئے فائدہ مند نہیں ہے کچھ طلبہ بھی سنتے ہیں اس وجہ سے میں ان تھوڑا سا نحوی اصطلاحات کا بھی توضیح دیتا ہوں تو یہ اصل میں زو ہے یعنی اور ذو جو, جو پھر کبھی زا استعمال ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے کبھی زی استعمال ہوتے ہیں اور میں نو کی تعیرات ظو کا معنی صاحب والے جیسے ذل مال یعنی مال والے صاحب مال استعمال ہے تو سبحان نظیل اعظم اول عظمت کے معنی لغت میں لکھا ہے بڑائی شان شان و شوکت ہاں جی شان و شوکت بھی ہے شان و شوکت بندھن باقی لو معنی سے سمجھ لکھا ہے باقی جو القام و سوچے نام لغت میں العظم کے معنی بڑائی اور شان تجمہ ہے یہ فیل عظومِ ازوم یا عظوموں ہاں جی ازامت اس کا بڑا ہونا شاندار ہونا یہ معنی لکھا ہے اور عظیم بڑا زبردست پرشوکت اہم عظیم الشان القاموس الجدید نام لغت میں یہ معنی کیا ہے اور الزام عظوم ازوم یا آزم و ازامن اس کے معنی لغت میں لکھا ہے المجید لغت میں بڑا ہونا اور بڑا بہت بڑا ہونا بڑا عظیم شاندار عالی شان پرشک و روبدار کن یا طاقتور ہونا طاقتور ہو جانا بہت بڑا بہت وسیع بہت زخیم اور مہیب حیرت انگیز عظیم و شان ہونا یہ سارے معنی جو ہے المنجد نام لغت میں العظم کا معنی کیا ہے اس سے جب فعل بناتے عظوم یا عظم عظمتن یہ سارے معنی کے ہیں تو ان معنی میں سے یہاں دعا میں جو ہے بڑائی شان شوکت یہ زیادہ مناسب ہے ہاں اور پر شوکت طاقتور ہونے وغیرہ زیادہ مناسب ہے سارے معنی یہ چان معنی زیادہ مناسب اعظم کا معنی بڑائی شان شوکت پر شوکت طاقتور ہونا یہ معنی زیادہ مناسب ہے تو سبحانہ ذیل العظمت پاک اور منظہ ہے وہ اللہ جو صاحب عظمت تھے یعنی صاحب شان شوکت ہے صاحب ہنج طاقت و قدرت ہے طاقتور ذات ہے یہ معنی ہو جائے گا الکبریا کبریا جو ہے کبر و کیبریا ان کا جو ہے کبر سے کیبریا ہے اس کے معنی بڑائی عظمت اور دوسرا معنی شان تیسرا معنی تکبر یہ معنی کہ القاع مسلک نام نغد میں الکبری جو ہے یہ مانا القا مس جدید ملک القبریۂ محردات راغب نمبرغات والد القبری اطرف و اترفو ان کبریانی نے اترفو ان انی یعنی ان کسی کی تعویداری و فرمان برداری سے بالتر ہونا کسی کا تاب فرمان نہ ہونا یقینی بات اللہ تعالیٰ کسی کا بھی تاب فرمان نہیں ہے کائنات کے ہر شی تاؤنوقر ہن خواہ نہ خواہ اللہ کا تاب دار ہے اللہ کے حکم کی فرم بردار ہے لیکن اللہ تو کسی کا بھی تاب نہیں اللہ پر کسی کا حکم لاگو نہیں تو کوئی اللہ کو حکم نہیں دعا کر سکتے ہیں التجا کر سکتے ہیں التماس کر سکتے اما اللہ کو حکم کوئی نہیں کر سکتا اللہ کسی کے حکم کو بھی بجا لانے کے پابند نہیں تو کبریا کا جو ہے یہ عربی قرآن نقاط میں تجمہ کا ترف ان انقیات یعنی کسی کی تاب داری و سے بال ہونا کسی کا تاب فرمان نہ ہونا پھر اسی کتابِ ضال کے لائے یا صحیح و غیر اللہ تعالی اور یہ کہ کسی کا بھی تعب فرمان نہ ہو کسی کے بھی انڈر نہ یہ صرف اللہ کے کے ذات کے شان لائق شان اللہ تعالی, تعالی کے لائق وہ کسی کا تاب فرمان نہیں ہے وہاں جو ملا طور پر جو آزاد ذات کسی کا جو تابع نہ ہوں کسی کے بھی حکم کو ماننے کا پابند نہ وہ اللہ کے ساتھ ہے اس لیے وکال و حلقری یافص ثباب والا زمینوں اور آسمانوں میں کوریا اللہ تعالیٰ کھیلے ہیں کیوں اس لیے کہ یعنی زمین اور آسمان میں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا ہے زمین اور آسمان کے ہر چیز اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خام لبے کہ اللہ کسی کے سامنے ہاں جی اللہ پابندی کسی کے حکم پہ لبے کے نا کہ اچھا والی معلوم نہ کہ ضروری ان چنج پیامبر سے ذکر ہوا یا قولو ان اللہ تعالیٰ پیامبر اللہ تعالیٰ فرماتی الکبریاء و رداٮٔ اللہ کے پیرنبی نے فرمایا کیبریاء میرا ردا ہے ان چادر کپڑا ڈریس ارجیز کی جم لکھے کیوریا یہ کسی کے تاب فرمان نہ ہونا یہ بڑائی کے انتہائی عظمت والی یہ میرا ردا ہے میری چادر ہے بولمت و اور عظمت جو ہے میرا تن پوش لبادہ ہے ہاں جی کو ڈامنے والی لباس اندر پہنے والے لباس یوں سمجھو فمن نہ جانفی واحد منما جو بھی ساتھ میرے کبرائی کے مقابلے میں آنے کی کو کوشش کرے میرے مقابلے میں آ کے خود کو جو ہے اللہ سے بڑا سمجھنے لگ جائے خود کو اللہ سے بھی عظیم سمجھنے جائے ہاں جس کے جو بھی میرے اند و میں جس کے بھی مقابلے میں آنے کی کوشش کریں گے قسم تو ہو میں اس جہاز کو جو ہے قسم یاسم یعنی توڑنا نابود کرنا تو پھر میں اس بندے کو نیست نابود کر دیتا ہوں جسے اللہ نے پھر ان کو نابود کیا شداد کو نابود کیا نمرود کو نابود کیا ایک مچھر مسلط کر کے اس کو نیست نابود کیا ہاں جی تو یہ اللہ جو قدرت و کے کلی کا مالک ہے تو قسم یاسم و لغت میں لکھا قصم توڑنا ہلاک کرنا کمر توڑ دینا المنجد میں لکھا تو اب اس باغ کا تجمہ کیا ہو جائے گا سبحانہ ذیل عظمت ولقی ہو جائے تو کو تشریح ہو گئی ایک مختصر تجمہ یہ ہے سبحانہ ذیل اعظمت ولقمانہ ہاں جی وہ ذات یعنی اللہ پاک اور منزہ ہے سبحانہ جو شان و شوکت ذیل اعظمت شان و شوکت اور عظمت و بڑائی کا مالک ہے ہاں جو شان شوکت اور عظمت و بڑائی کا مالک ہے سبحان ظل عظمت کے معنی شان شوکت اور قبریا کے معنی بڑائی کا مالک ہے ایک ترجمہ یہ ہے جو بندہ آخر نے سوچ میں ترجمہ کیا دوسرا وہ کاغذات جو ترجمہ وہ کاغذات ہے سبحان من میں جو عظمت و بلندی کا مالک ہے انہوں نے عظمت کا عظمت ترجمہ کیا کیب ریاح کے معنیٰ بلندی کا تجمہ کیا سید خورشید عالم صاحب نے اور تیسرا ترجمہ بزرگی اور بڑائی کے مالک اللہ پاکے بزرگی انہوں نے جو ہے عظمت کے معنی بزرگی کا ترجمہ کیا چیح کے معنی بڑھائی کے کی تجمہ کیا ہے اور یہ علامہ تجمہ کا ترجمہ ہے لیکن جو ہے یہ سب تجمہ اپنی جگہ پر دور سے تو یہ سب ترجمہ جو اپنی جگہ پر درست ہے لیکن جو بندر ترجمہ کیا لغت ہوئی الفاظ کو مد نظر رکھ کر جامع ترجمہ یہ ہے کہ سبحانہ اضلاعمت و الکوریا وہ ذات اللہ پاک المنز ہیں جو شان و شوکت اور عظمت و بڑائی کا مالک ہے ہاں جی شان و شوکت عظمت کے ترجمہ کا معنی اور بڑائی کا مالک پھر آخری جو ہے اس پیراگراف کا پندرہ دوبارہ نمبر پندرہ سبحان اللز احصا کل شین مل میں تو صبح کے معنیٰ آپ کا ہو گیا پاک ہے منزہ ہے ہر عیب نقص سے۔ ہے یہ معنی اللہ موصول ہے وہ ذات وہ ہستی سبحان الجیے پاک و منزہ ہے وہ ذات وہ ہستی آشا احسا, احسا جو ہے لفظ احسا یہ اس کا فیل جو ہے یہ فیل ماضی سے سگا ہے آشا سے احسان باب افعال سے ہاں یہ احسا جو ہے پہلا سگا ہے تو آسا کل شینآ شمار کرنا گنّہ اعداد و شمار ہاں جی آداد و شمار اور یہ معنی جس اس لباس کا کیا ہے آشا کے معنی شمار کرنا گنّا اور آداد و شمار یہ آشا کے معنی کیا ہے اس کے جمع احسا آت آتا ہے تو شبحان اللہ جزی آسا پاک شبحان پاکم اللہ ولجہ نے ہر شے کو ہاں جی شمار کر رکھا ہے گن گن کر رکھا ہر شے کا اداد شمار اس کے علم لائے تنہا کے اندر موجود ہے کوئی چیز اللہ کے علم دائرے سے خارج نہیں سبحان اللہ جی آسا گن گن کے رکھا ہوا ہے ہاں جی شمار کر کے رکھا ہوا ہے اس کا اداد شمار ہے کس کا کل شین ہر چیز کا کل شین کلین ہر شے چیز ہر شے ہر, ہر, ہر چیز یہ تجمہ کل شین ہر شے ہر چیز پر اللہ نے احساس کا رکھا ہر شے ہر چیز کو گن گن کر رکھا ہے شمار کر رکھا ہے کیسے بھی علم ہے اپنی علم دانی سے یا اپنے علم سے اللہ نے ان سب پر جو ہے ہر شے اللہ نے گن گن کر رکھا ہوا ہر شے کا اللہ کے پاس حساب و کتاب ہے ہاں کائنات میں جو ہے ایک ضرب یا اللہ کے علمی احاطے سے خارج نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم میں ناول اور کتنا ہی باریک ہاں آج کل کے معاش رکو وغیرہ سے دیکھے جانے والے جراثیم ہی کیوں نہ اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے فلان جسم میں یہ جراثیم میں فلاں جگہ پر یہ جراثیم میں غلط فرمۂ آسا کل شد ہر چیز کو گین گین کے رکھا ہوا ہے ہر چیز پر یہ جو نمبر لگایا ہوا کوڈ لگا ہوا ہے اس لیے اللہ صلاحی ہاں دعائے نماز و غفلے میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ حرمۂ و مات میں وارکن اللہ کسی بھی درخت کا ایک پتہ بھی نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کے علم ہے پھر کیسے علم ہوگا کیونکہ یہاں اللہ کے ناموں میں سے ایک موسیب ہے وہ اسے احساس ہے موتی نے ہر شے کو گن کے رہنا ہر شے پر نمبر لگا کے عدد لگا کے گن کے رہنا اس سے معلومات اللہ تعالی نے ہر درخت کے لیے کوٹ ہے پھر ہر درخت کی جو ہے ایک تنی کے لیے الگ جو ہے رضونا دکھا دکھا, دکھا بڑے شاخوں کے لیے ایک الگ نمبر ہے ہر شاخ کے اندر جو پھر چھوٹے شاخیں ہیں اس کا الگ نمبر ہے پھر ہر چھوٹے شاخ کے اندر جو ہیں جو پتے ہیں جہاں وہ ہر پتے کا بھی الگ نمبر ہے تو اس اللہ رماعت کا دم کوئی ایک درخ کا ایک پتہ بھی نہیں گرتا ہے مگر اس کا اللہ تعالیٰ کو علم میں اللہ نے اس کو گن کے رکھا تو کہ اللہ جب ایک درخت کا پتا گرتا اللہ چیز اس کو اس علم ہے فلاں درخت نمبر مثلا دس کا ہاں جی اور اس کا جو ہے بڑا جو تنا ہے اس دو کہتے ہیں بڑا شاخ ہے ہاں اس کے دو نماز مثلاً نمبر تین اس کے اندر جو چھوٹا شاخ ہے اس کا نمبر دو نمبر چار مثلا اس کے اوپر جو پتے لگا ہوئے ہیں پتہ نمبر ایک مثلا اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے ایک پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے قائنات نے اللہ نے فرماء زمین کے اندر کوئی ایک دانہ بھی نہیں جاتا ہے بیچ بوئی کے وقت مرے مگر میرے ذات کو اس چیز کا بھی علم میں وہ بھی قرآن پاک علّہ خود بین فرما تفصیل سے لہٰذا تجمہ و پاک اور منظہ ہے وہ اللہ جو آس جس نے شمار کر رکھا ہے گن گن کر رکھا ہے ہاں جی ہر چیز کو کلشین حاصل بھی علمی اپنے علم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مدبر اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے نظام کو اس سا چلا سکتا ہے اس کو اس چیز ہر چیز کا علم تو یہ پتہ ہو کون سی چیز اپنی جگہ پر حرکت کر رہے ہیں کون سی جگہ سے ہٹ گیا ہے کون سی چیز رول روح کے تعداد چلیں کون سی چیز رول کے تعاج نہیں چلنے کون نظام کے مطابق چل رہے ہیں کون نظام سے نکل کر چل رہے ہیں ہر چیز کا علم ہوگا تو یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے علم نہ تو نظام کیسے چلے گا کنٹرول کیسے ہوگا ہاں یہ جی؟ اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے تو تجمہ یہ و پاک و منظہ ہے ہاں جی؟ اور ہر اے و سے پاک ہے یہ تجمہ بھی وہ ذات پاک ہے اللہ کے جس نے ہر چیز کو اپنی علم سے گن گن کر رکھا ہے یہ بنداخی نے اس کے تجمہ کے ہیں ہاں جی یعنی دوسرا تجمہ بھی ہو سکتا ہے پاک ہے وہ ذات کی جس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے یہ تجمہ صحیح تیسرا ترجمہ جو ہے وہ ذات باری پاک ہے جو اپنے علم کے ساتھ ہر ہر چیز کا پورا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے یہ علامہ بشیر مرحم کا ترجمہ یہ سب ترجمہ دور سے اپنی جگہ پر تو نژ جو ہے یہ پیراگراف نمبر آٹھ جو ہے ہاں جی اگر دیکھا جائے اس کے پورا اس کے اندر جو دعائیں آئی ہیں ہمیں کل پندرہ کے اندر اس پیرگراف نمبر آٹھ کے اندر پندرہ دعائیں مختلف دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضول میں پیش کیے ان دعاؤں پر آغور غور کریں تو مکمل تو یہ پیرگراف نمبر آٹھ مکمل اللہ تعالیٰ کی عظمت و گرائی کا بیان ہے ایسا لگتا ہے اس پورے پیراگراف کو پڑھنے سے عاشق دیوانہ جو ہے کمال عشق و محبت سے بر اللہ لہجے میں اپنے معاشر کے حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جی شان میں اللہ تعالیٰ کے شان میں مدہ سرا و شناہان ہوں شناخان ہے اس تو اس طرح کے دعاؤں کا شوا پاجر زیادہ ہے نسبت میں ان دعاؤں کے جس میں کوئی کچھ مانگا گیا ہے ہاں یہ جی، ان کے مقابلے میں اسم کی دعا میں جس میں اللہ کے سراپا عظمت کا بیان ہے فند مومن اللہ سے اپنے عشق و محبت کا مظاہرہ کریں اللہ کے سراپہ مداسرا ہے ثنا خوان ہے اس کے کمالات اس کی عظمت اس کےائی اس کے شان و شوکت شان و دبدبا ہاں ان چیزوں کو ذکر کرتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں تو میرے دعالہ تعالیٰ میں ان دعاؤں کو سمجھ کر ان کی گہرائی میں جا کے اپنے اساتذ کے مطابق پڑھتے رہنے کے توفیہ تفنا